اچھی بات آتے حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا مزار شریف جو پرانا راستہ تھا جدہ سے مدینہ منورہ جانے کا مقام کا نام وہاں حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا مزار حضور علیہ السلام کی بڑی مختصر عمر تھی اور آپ کی طبیعت خراب ہی اس راستے سے جب آپ آ رہے تھے تو راستے میں حضرت آمنا رضی اللہ تعالی انا کا مزار پڑتا ہے جس پر سعودیوں نے واش لگا دی اور کوئی وہاں جا نہیں سکتا کچھ ہمارے لوگوں نے غلطی یہ کی جب معلوم ہے کہ سعودی حکومت اتنا جبر کرتی ہے مزارات پر قبر تو کسی نے اس قبر کو قبر نما بنا دیا ایسے اٹھا کر کے پھر کوئی صاحب پہنچے تو انہوں نے ہرا رنگ کر دیا پھر کیا ہوا کوئی صاحب پہنچے تو انہوں نے چادر چڑھا دی اب یہ باتیں تو سعودی برداشت نہیں کرتے ان سعودی کمبختوں نے آج سے غالباً دس سال کچھ زائد ہوئے کہ باضابطہ انہوں نے ٹیکٹر منگا کر اس کے بلیڈ سے پوری قبر کو چھیل دیا اوپر سے پوری قبر کو چھیل دیا اب اس وقت یہ بحث چلی کہ حضور علیہ السلام کے والدین مومن ہیں یا نہیں مسلمان ہیں یا نہیں ایک بار حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ انہوں کا مزار آپ اگر قبلہ رخ جائیں پرانا حرم جو ترکیوں کا بنا ہوا ہے جہاں اس وقت امام ہوتا بابو سلام سے جب داخل ہوں تو بابو سلام سے آگے کسی زمانے میں شیٹ پڑے ہوئے کا حصہ بن گئے یہاں ان کا مزار تھا ان کے ساتھ کوئی دو تین صحابہ کرام کے بھی مزارات اخباری ایک کٹنگ ہمارے فائل میں موجود ہے نوائے وقت کی اس میں یہ خبر چھپی اور ہندوستان کے اخبار میں حقیقت اللہ بہتر جانتا تھا اس میں یہ خبر چھپی کہ مسجد نبی کی توسیع کے لیے حضرت عبداللہ اور جو کچھ صحابہ کرام تھے ان میں ایک کا نام چھپا دا حضرت اوقاش رضی اللہ عنہ. ان کے مزارات کو سعودی حکومت نے کھول کر کے اور ان کے اجسام کو انہوں نے یہ سوچا کہ سارے ڈھانچے ہوں گے ہڈیاں اس کو جنت البقی میں دفن کر دیں یہ نوائے وقت کی اور بمبئی کے اخبار کی خبر تھی کہ جب یہ قبریں گئیں کہ ان کے اجسام صحیح سلامت اور ان کو جنت البقی میں دفن کر دیا گیا میں اس پر بہت بڑے دلائل سے نہیں کہہ رہا بعض حضرات جو مدینی منورہ میں عمر بھر سے رہ رہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنا بڑا واقعہ ہوا لیکن ہمیں اس کا پتا نہیں لگا کیا ہوا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کاروائی انہوں نے خفیہ طور پہ کی اگر یہ کاروائی سب کے سامنے کرتے تو شاید کچھ ہنگامہ ہوتا کہ قبریں کھودی جا رہی ہیں وغیرہ شاید انہوں نے خفیہ طور پر یہ کیا وغیرہ وغیرہ اب آئیے ہمارا اس معاملے میں مذہب یہ ہے حضور کے والدین کے متعلق اعلی حضرت فاضل بریلوی کا ایک رسالہ اہل ایمن حضرات ان سے رجوع کریں اس کا نام ہے شمول الاسلام اس میں فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے مقدمے میں حدیثیں لکھی صرف ایک حدیث بیان کرتے ہیں تاکہ صرف مسئلہ واضح ہو جائے ورنہ میں بڑی لمبی اور چوڑی گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں طیب ارہام سے اور طیب پشتوں سے منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔ یعنی آدم علیہ السلام سے حضرت عبداللہ تک اور آدم علیہ السلام سے حضرت آمنہ تک جتنے پیٹوں سے جتنے شکم اور جتنے پشتوں سے منتقل ہوتے آئے وہ ساری پاک طیب اور تاہر پشتیں ہیں یہ بات تو حدیث شریف میں ہے اچھا اب یہ کہا جائے کہ حضور کے والدین ماض کافر ہیں یا اس کے آپ کے دادا کافر تھے یا ان کے دادا کافر تھے ماض اب قرآن کے آئے سنی ان نمل مشرقوں نہ یہ قرآن کے آئے جتنے مشرق ہیں سب کے سب نجیس ہیں جب حضور فرماتے میں طیب ارحام و طیب پشتوں سے ہوتا چلایا تو معلوم ہوا حضور کے والی سے لے کے آدم علیہ السلام تک کوئی کافر نہیں اور حضرت آمنہ سے لے کے آدم علیہ السلام تک دین پیٹوں سے آئے ان میں بھی کور کافر نہیں تھا اور اس کو ہم کہتے ہیں اصحابِ فطرہ جو اصل مذہب پر تھے مثلا عیسیٰ علیہ السلام سلام کا مذہب اتنا عام نہیں کہ مدینے منورہ میں ان کے مذہب کی ترویج ہو رہی وہ سب دینِ ابراہیم پر اور دینِ ابراہیم پر صرف اتنا ماننا ضروری تھا کہ اللہ تبارک و تعالی وعدہ لا شریع نہ عبادت کا کوئی طریقہ تھا نہ اور کوئی طریقہ تھا حضور علیہ السلام کے بے سے پہلے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر آپ تاریخ عملیہ دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام کے آنے تک اتنا لمبا وقفہ ہوا کہ اس میں کوئی نبی نہیں آیا حالانکہ ایک ایک دور میں آپ تعجب کریں گے شاید سن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ ستر نبی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے یہ دونوں کہ ہر نبی تشریح نبوت ہو عیسی علیہ السلام کی پیروی کرتے تو ایک ایک وقت میں 70 70 نبی مگر عیسی علیہ السلام کا رفع الا سماج ہمارا مذہب ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا اور آسمان اٹھانے کے بعد میں قرب قیامت میں وہ تشریف لائیں تو اتنا لمبا جو عرصہ گزرا ہے اس میں کوئی نبی نہیں آیا اب عبادت کا کیا طریقہ تھا نہ نماز کا کوئی طریقہ تھا صرف اتنی بات ان کے لیے کافی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کو جانے اور یہ حضرات سب کے سب دین ابراہیمی پر عمل کرتے تھے اور یہ مواحد تھے یعنی مومن تھے خصوصاً حضور علیہ السلام کے آبا و اجداد میں حضور کی والدہ اور رسالا والد اس شمول اسلام بھی دیکھا جا سکتا امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی کا فتح الحاوی فتح اس میں امام سیوتی نے حضور کے والدین پر ایک پورا باب رکھا ہے اور اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اور علماء اہل سنت کا یہی مذہب ہے تو دونوں مومن ہیں اور سنا دیجیے